سو گئے زند میں سو گلیل زند میں کٹوں میں سونے والی سو گئے زند میں کورٹو میں سونے والی سو گئے زند میں بولے بھی کیا بتاؤں کر کے ارمان تھا تو کر جاؤں گی گھر کس کر خوش ہوگی سنرا مجھ کو زندہ دیکھ کر باپ کا سر کب ملا جب تن سے کچھ رشتہ نہ تھا گود میں سر لے کے بولی کھائے ہو میں سونے والے کربلاتے بڑھ کے بابا ظلم قید شام ہے رات دن مجھ کو رلانا ظالموں کا کام جہاں قیدی ہوں بابا دن چڑھے ہوئی نام مجھے پھر نہ جانے آپ کو کس وقت کب فرصت ملے دردی سونے والے ایک بھائی ساتھ ہے وہ بھی بڑا مجبور ہے نیند جیسے دور مجھ سے وہ بھی مجھ سے دور ہے اب و د ماں آ گئی ہیں ایک ایک مصر پہ میں